اور اس قصے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا اور جب موسا نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو موسا نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں انہوں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو موسا نے کہا فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ درمیان فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہوا سے پھر درخواست کیجیے کہ ہم کو بتا دے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 بھٹک گیا. بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے اور نماز ادا کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے یہاں پالو گی